یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں یہ میری غزلیں یہ میری نظمیں تمام تیزی حکایتیں یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں یہ شیر تیری شکایتیں میں سب تری <تصفيق> نظر کر رہا ہوں یہ ان زمانوں کی ساتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا کہن کے انفاس کی قبائیں اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ اکثر آئیں مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ جانتا ہوں ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ مانتا ہوں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 اور اب یہ ساری متائ ہستی یہ پھول یہ زخم سب تیرے ہیں یہ دکھ کے نو یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں جو تیری قلبت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں. وہ تیرا شاعر تیرا مغنی کہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں وہ جس کے انداز خسروانہ تھے اور ادائیں غریب سی تھیں وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب کی تھیں نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ کوہ کن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ تھک چکا تھا